السلام علیکم ساتھیو آج بھی ہمارا لیکچر انٹرویو کے حوالے سے ہے اس سے پہلے ہم دو لیکچرز میں انٹرویو کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں جس میں واٹ از انٹرویو ٹیکنیکس آف انٹرویو کلاسیفیکیشن اور کیٹیگرائزیشن آف انٹرویو آج بھی ہم انٹرویو کی باقی اقسام اور اسے کنڈکٹ کرنے کے طریقہ کار پر گفتگو کر رہے ہیں تو آج کے عنوان میں ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے موونگ انٹرویوز ایسے انٹرویوز جو سٹیٹک نہیں ہوتے فکس نہیں ہوتے لیکن آپ کو اچانک کرنے پڑ جاتے ہیں اور جس شخص کا آپ انٹرویو کر رہے ہیں اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اس کو روک کر بات کر سکیں یا وہ شخص اتنا اہم ہے وی آئی پی ہے یا اتنا مصروف ہے کہ آپ کو بامشکل چند منٹ بلکہ بعض اوقات ایک منٹ سے بھی کم وقفہ ملتا ہے اور اس کے دوران آپ نے اس سے سوالات پوچھنے ہوتے ہیں موونگ انٹرویوز کی کئی قسمیں ہیں موونگ انٹرویو کی ایک قسم چلتے ہوئے ساتھ ساتھ بات چیت کر لینا یا گفتگو کر لینا یا مائک آگے کر کے ایک آدھ سوال پوچھ لینا اور اگر وہ شخص چلتے چلتے رک جائے یا آپ میں اتنی کیچ ہو آپ کے سوال میں اتنی اہمیت اور انٹرسٹ ہو کہ وہ شخص چلتے چلتے رک کے جواب دینے پر مجبور ہو جائے یہ سب آپ کی مہارت اسکل اور آپ کی اس ٹیکنیک پر مشتمل ہے کہ آپ واکنگ انٹرویو کو بھی سٹیٹک انٹرویو بنا لیں یا بعض اوقات آپ ایک سٹیٹک انٹرویو کر رہے ہیں لیکن وہ شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس وقت کم ہے تو وہ آپ کا پورا جواب نہیں دیتا یا آدھا جواب دے کے چلنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ کیمرہ موومنٹ اور اپنی باڈی کو بھی موو کرنا پڑتا ہے ٹیکنیکل ریکارڈنگ کی طرف بھی توجہ کرنی پڑتی ہے تو موونگ انٹرویوز آر کوائٹ ڈیفیکلٹ کائنڈز آف انٹرویوز واکنگ انٹرویو کے ساتھ ساتھ موونگ انٹرویو کی ایک اور قسم ہے جسے ہم وہیکل انٹرویو کہتے ہیں یا گاڑی میں کیا جانے والا انٹرویو ہے اس انٹرویو کے دوران گاڑی چل رہی ہے اور آپ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں مناظر بھی ساتھ ساتھ آپ کے چل رہے ہیں اور گفتگو بھی ہو رہی ہے تو موونگ انٹرویو میں کیمرے کو سٹیبل رکھنا ہوتا ہے آپ نے اپنا باڈی لینگویج کو اس انداز میں پیش کرنا ہوتا ہے کہ آپ انٹرویو کرنے والے کے جسم کو کور بھی نہ کریں اس کا فیس نمایاں طور پر سامنے آئے اور مائک کی پلیسنگ بھی ایسے کریں کہ ریکارڈنگ کوالٹی بھی متاثر نہ ہو اس لحاظ سے وہیکل انٹرویو کافی مشکل قسم شمار کی جاتی ہے اور یہ انہی لوگوں کے کیے جا سکتے ہیں جن کے ساتھ یا آپ نے پہلے بات چیت کر رکھی ہو کہ میں آپ کا اس نوعیت کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں یہ میرے پروگرام کی ضرورت ہے یا ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے پاس وقت کم ہوتا ہے اور آپ ان سے طے کر کے ان کی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ان کے سفر کے دوران آپ کو انٹرویو کا موقع مل جاتا ہے یہ انٹرویو اگر آپ ریڈیو کے لیے کر رہے ہیں تو بہت آسان ہے کیونکہ آپ نے صرف مائک سامنے کر دینا ہے اگر آپ اخبار کے لیے یہ انٹرویو کر رہے ہیں تو اور بھی آسان ہے کہ آپ گفتگو کرتے جائیں گے وہ جو نکات یا پوائنٹس یا معلومات آپ کو دے رہا ہے وہ آپ نوٹ کرتے جائیں گے لیکن اگر آپ ٹیلی ویژن کے لیے یہ انٹرویو کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بڑی محنت درکار ہے یو ہیو ٹو بی ویری اویئر ٹیکنیکلی ساؤنڈ تاکہ آپ پوری طرح سے اس کی ریکارڈنگ بھی کر سکیں اور سوال جواب بھی کر سکیں اور مختصر وقت میں آپ اپنا مقصد حاصل کر سکیں موونگ یا گاڑی میں انٹرویو کرنے کے ساتھ ساتھ انٹرویو کی ایک اور جدید قسم لیکن وہ بھی موونگ قسم ہے دیٹ از کارڈ انٹرویو آن بورڈ یعنی جب آپ جہاز میں سفر کر رہے ہوں تو اس دوران آپ کسی شخصیت کا انٹرویو کریں کسی مسافر کا انٹرویو کریں اور آپ کو ایک ایسی اپارچونیٹی ملے جس میں آپ جہاز کا منظر بھی دکھا سکیں مثلا نے حجہج کی فلائٹ اگر پاکستان سے سعودی عرب جا رہی ہے یا سعودی عرب سے پاکستان آ رہی ہے اینڈ یو آر اے رپورٹر اینڈ ہیونگ اے کیمرا اینڈ یو آر پرمیٹڈ ٹو ریکارڈ دا انٹرویو ٹو گیٹ دی امپریشن آف دی حجاز کرام تو آپ چلتے ہوئے جہاز میں موونگ انٹرویو آن بورڈ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو ویلیویبل انفارمیشن ملے گی اسی طرح آپ کو بعض اوقات ایک اپرچونیٹی ملتی ہے وی آئی پی اینٹو راج کا حصہ بن کے کسی دوسرے ملک میں اس وی آئی پی کی ایکٹیویٹیز کی کوریج کرنا تو نارملی ایک طریقے کار ہے کہ جب ٹور ختم ہوتا ہے تو وی آئی پی رپورٹرز کو بریفنگ دیتے ہیں یا تو وہ جہاز کے اس حصے میں آ جاتے ہیں جہاں وی آئی پی کی میڈیا ٹیم بیٹھی ہے اور وہ ایک چھوٹی سی منی پریس کانفرنس یا نیوز کانفرنس کر لیتے ہیں اور آپ کو خبریں مل جاتی ہیں اس وقت بھی جہاز فلائی کر رہا ہوتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ہیو این ایکسکلوسو انفارمیشن دین یو ہیو ٹو ریکویسٹ آن بورڈ ٹو دی پیس سیکرٹری آر دا میڈیا مینیجر آف دی آئی اور وہ آپ کو وقت بتا دیتے ہیں کہ آپ اتنے بجے یا اتنے وقفے کے بعد وی انکلوجر میں آ جائیں اس کیبن میں چلے جائیں جب آپ وہاں جاتے ہیں تو یو کین ہیو این ایکسکلوسیو انٹرویو اس میں سائڈ بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں ساتھ والی سیٹ پہ سامنے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں یا سامنے بیٹھ کے مائک بھی کر سکتے ہیں تو جہاز کے دوران کیونکہ جہاز کے اندر ایک ہمنگ ایک ہلکا سا نوائز ہوتا ہے تو آلویز بریف یو کیمرامین اینڈ دا آڈیو انجینئر کہ وہ اس مائک پر وہ ساؤنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ایک فوم ہوتا ہے اس کو اس کے اوپر لگا دے تاکہ سائڈ کا نوائز نہ آئے یا ملٹی ڈائمنشنل ریکارڈنگ مائک استعمال نہ کیا جائے یونی ڈائریکشنل مائک ہو جو صرف اس وی آئی پی کی ساؤنڈ ریکارڈنگ کر رہا ہو اس طرح آپ کو کلیئرٹی آف وائس ملے گی تو آن بورڈ انٹرویو بڑا امپریسو اور اس کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے بٹ یو شوڈ بی ماسٹر آف انٹرویو اف یو وانٹ ٹو ہیو انٹرویو آف وی آئی پی آن بورڈ وی آئی پی سے آن بورڈ انٹرویو کے دوران آپ بڑی ہی اہم اور ایکسکلوس خبریں نکال سکتے ہیں اس لیے اس انٹرویو کو انتہائی مہارت سے کرنا چاہیے اور وی آئی پی بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے چونکہ وہ پورے ٹور کا ریپ اپ دے رہا ہے جس میں سرٹن پالیسی میٹرز ہوں گے اس ملک کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے حوالے سے بہت بریکنگ نیوز ہوں گی تو نیور ٹرائی ٹو ٹریٹ دیٹ انٹرویو کیجولی یو مے ہیو ٹو پے دیسٹ آف دیٹ انٹرویو کیونکہ اگر وہ انٹرویو آپ مس کر دیتے ہیں تو آپ کی پیشہ ورانہ انداز میں آپ کی مینجمنٹ پوچھ بھی کر سکتی ہے کیونکہ یہ اپرچونیٹیز بڑی ریئر ہوتی ہیں اٹ کین ناٹ بی اسٹیجڈ اٹ کین بی ری تو آن بورڈ انٹرویو نارملی وی آئی پی کے ہی ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں اور وہ اپارچونیٹی دوبارہ آسانی سے نہیں ملتی اٹس اے لائف ٹائم اپارچونیٹی فار اے ریپورٹر ہو از اے کمپنی دا وی آئی the ابراڈ فار گیدرنگ دا نیوز اینڈ ڈسمنیٹنگ اٹ تو آن بورڈ انٹرویو بڑا پرسٹیجیئس ریسپیکٹفل اور پروفیشنلی بڑا ہائی پروفائل ہوتا ہے اس کو پلان کرنے سے پہلے آپ کو تمام سیف گارڈز پیش نظر رکھنے چاہیے انٹرویوز کے ساتھ ساتھ آپ کو کس طرح تیاری کرنی اور کس قسم کی پیش بندی اور کس قسم کا منظر پیش آ سکتا ہے اس کو بتانے کے لیے ہم نے آپ کو کچھ ریکارڈنگز دکھانی ہے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ واکنگ انٹرویو کیسے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وی آئی پی آن بورڈ انٹرویو کیسے ہوتا ہے یہ وہ ریئر کموڈیٹی یا ریئر اسائنمنٹس ہے جو بہت کم رپورٹرس کے حصے میں آتی ہے تو اس ویڈیو کو آپ بڑی توجہ سے دیکھیں از ایکسیلینسی یو جسٹ ہیڈ اے میٹنگ ود آور چیئرمین سینٹ وٹ میٹرڈ بائی دس بیک اٹس اے گا We talked about all the problems between our two countries and uh, this visit was very important for us because uh, we have uh, well understood now what were the problems, uh, what to be settled and uh, the way France can help you better than she does for the present moment. بطور نگران وزیر اعظم آپ کی ترجیحات کیا ہو اس وقت بہت جلدی ہے میں ابھی تک تو اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا ایک دو دن میں میں ان شاء اللہ ضرور کچھ نہ کچھ موجود اور آزادانہ انتخابات کے دوران کچھ نہیں کہا. وزیر اعظم صاحب کولمبو میں قیام کے دوران آپ کی مصروفیات میں دوسرے ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شامل رہیں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 فی تو ان سے یہی بات ہو بہت شکریہ تھینک یو مہربانی آپ نے ان موونگ انٹرویوز میں دیکھا کہ واکنگ انٹرویو کے لیے آپ کو مختلف صلاحیتیں اور سچویشن کا سامنا ہوتا ہے وہیکل انٹرویوز ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہے اور آن بورڈ انٹرویو میں ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہے اگر آن بورڈ انٹرویو پریس ٹاک کی شکل میں ہے تو اس کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے لیکن اگر آپ ایکسکلوسو ون آن ون انٹرویو کر رہے ہیں وی آئی پی سے تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے تو آپ کو ان چیزوں کو دیکھنے سے بہت سے پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے اب میں انٹرویوز کی ایک اور قسم کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں دیٹ از کارڈ ایموشنل انٹرویوز ایموشن کا تعلق انسانی جذبات سے ہے اور جذبات میں ایسی صورت حال پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ جس وقت انٹرویو کرنے جاتے ہیں اس وقت شخص کے جذبات پازیٹو ہوں لیکن انٹرویو شروع کرنے سے پہلے اس کے جذبات میں نگیٹوٹی بھی آ سکتی ہے وہ رونا بھی شروع کر سکتا ہے ممکن ہے وہ غصے میں آ جائے ممکن ہے اس سے بولا نہ جا سکے تو ایموشنل انٹرویوز آر کالڈ دا موسٹ ٹرکیسٹ انٹرویوز اور ٹریکیسٹ انٹرویو کرنے کے لیے یو شوڈ بی مینٹلی جس قسم کی سچویشن آپ بھاپیں اس قسم کا آپ رویہ اختیار کریں اگر ایک شخص غمگین ہے تو آپ نے اس کو ہم دردانہ انداز میں گفتگو کرنی ہے ایک شخص اگر خوش ہے تو آپ نے اس کی پلیئر اور ہیپی نیس میں اپنے جذبات کو شامل کرتے ہوئے انٹرویو کرنا ہے ایک شخص اگر ڈپریس ہے ڈیجیکٹڈ ہے بد دل ہے اور صورت حال پر رد عمل کا اظہار کر رہا ہے تو آپ نے ان جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے اسی ٹون اور اسی انداز میں اس کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے سوالات کے جوابات آسانی سے دے سکے گا ان ٹرکیسٹ اور ایموشنل انٹرویوز کی بھی بہت سی قسمیں ہیں جن میں سے ایک صورت حال جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا بچہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا اور اس کا قریب ترین عزیز والدین بہن بھائی یا ماموں چچا وہاں کھڑا ہے اور آپ اس کا ری ایکشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے اس دکھ میں شریک ہو کر بڑے طریقے سے ایز اے رپورٹر اپنا مائک آگے کرنا ہوگا تاکہ وہ کچھ چیزیں بول سکے اسی طرح میں آپ کو کچھ پوائنٹس اور دیتا ہوں وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ ایموشنل انٹرویو میں کس قسم کی صورت حال اور کس قسم کی نوعیت کا سامنا ہوتا ہے اینگزائٹی آف اے مدر چائلڈ از ایک ایسی والدہ کا انٹرویو آپ کر رہے ہیں جس کا بچہ گم ہو گیا وہ والدہ کس قدر ڈسٹرب ہے ممکن ہے وہ اپنے بال نوچ رہی ہو ممکن ہے وہ پریشانی میں اس کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ اس نے کس قسم کا لباس پہنا ہے اور وہ گھبراہٹ میں ہو اور آپ وہاں پہنچیں اور ایک دم مائک آگے کر دیں تو ممکن ہے وہ رییکٹ کرے تو آپ کو طریقے سے اس سے پوچھنا ہے کہ محترمہ ہمیں بڑا دکھ ہوا پتا چلا کہ آپ کا بچہ گم ہو گیا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ ہمیں یہ بچائیں کہ بچہ کہاں سے گم ہوا اور آپ نے اب تک کہاں کہاں ڈھونڈا اس کے جواب میں وہ فورن جواب دے دے گی لیکن اگر آپ اس کے جذبات کے ساتھ چل کر سوال نہیں کر رہے تو وہ آپ کو جواب بھی نہیں دے گی ممکن ہے وہ فردر رییکٹ کرے کہ میں اس وقت پریشان ہوں اور تمہیں اپنے انٹرویو کا پڑا ہوا تو اس طرح سے آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے اسی طرح دوسرا پوائنٹ ہے کسی ریکارڈ بریکر کا آپ انٹرویو کر رہے ہیں جس نے دوڑ میں ریکارڈ بریک کیا جس نے کوئی عالمی ریکارڈ توڑا جس نے کرکٹ میچ میں چھکے لگانے کا ریکارڈ توڑ دیا یا اسکور بنانے کا ریکارڈ توڑ دیا وکٹیں لینے کا ریکارڈ توڑ دیا تو اس کے ساتھ جب آپ انٹرویو کریں گے تو اس کے اندر سے ایک خوشی کے جذبات ابھر رہے ہوں گے ایک پرائڈ آ رہی ہوگی ایک ایکسیلنس کے مقام پر وہ ہوگا تو وہاں جا کر آپ نے اس کو مبارک مبارکباد دیتے ہوئے سوال پوچھنا ہے اور سوال اس نوعیت کا ہو کہ وہ فورن جواب دے دے کیونکہ ایسی سچویشن میں وہ شخص اتنا اپنے اندر گم ہوتا ہے اس کے جذبات اس انداز میں ابھر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جاننے والوں یا اپنے لوڈ ون سے زیادہ بات کرنا چاہتا ہے کہ جائے کہ وہ کسی رپورٹر سے بات کرے تو آپ نے کوشچن فریمنگ اس انداز میں کرنی ہے کہ آپ اس کو اگر یہ کہیں کہ آپ نے آج جو ریکارڈ توڑا ہے اس سے ملک کی سر بلندی ہوئی ہے یا آپ کی ٹیم کا نام روشن ہوا ہے اس موقع پر آپ کیا کہیں گے تو وہ آپ کو فورن جواب دے دے گا لیکن اگر آپ کھڑے ہو کر اس کی تاریخی کلمات کہنے شروع کر دیں یا آپ اس سے جنرل گپ شپ کر کے بعد میں انٹرویو کرنا چاہیں تو وہ آپ کو اگنور کر کے آگے چلے جائے گا اس کے علاوہ تیسرا نقطہ ایموشنل انٹرویوز کے حوالے سے کس نوعیت کا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دی اینگر آف اے مین ہو ہیز بین روب آر اٹیکڈ یعنی ایک وہ شخص جس کو لوٹ لیا گیا ہو یا اس کی زندگی پر حملہ کیا گیا ہو اور آپ اس کے پاس پہنچ جائیں تو آپ نے چونکہ اس کا مالی یا جانی نقصان ہوا ہے تو وہ مینٹلی بہت ڈسٹرب ہوگا اس سے جب آپ بات چیت کریں تو اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ آپ نے اس انداز میں گفتگو کرنی ہے کہ وہ کچھ بولے اگر وہ خوف زدہ ہے تو آپ نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے بات کرنی ہے اور اگر وہ زخمی ہے تو آپ نے اس سے ہمدردی کرتے ہوئے اس کے ہمت کو بڑھاتے ہوئے ایک سوال پوچھنا ہے تو وہ آپ کو اس سچویشن کا جواب دے دے گا جس سچویشن سے وہ زخموں کا شکار ہوا اسی طرح ا سرٹن اماؤنٹ آف اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرویو کے دوران انٹرویو دینے والا بعض اوقات جذبات کی روح میں آ کر خاموش ہو جاتا ہے آدھا فکرہ بولتا ہے اور اس کے بعد وہ جذبات میں آ کر اس میں ڈوب جاتا ہے لیکن اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے اور اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں تو یہ آنسو خوشی کے بھی ہو سکتے ہیں غم کے بھی ہو سکتے ہیں وہ سائلنس اگر آپ کیپچر کر لیں گے تو یو ول ڈسمیٹ دی میسج ٹو دی لارجر پیپل انف مینر اس کا مطلب کیا ہوا مثلاً ایک شخص نے ایک ایوارڈ جیتا ہیز بین ڈکلیئرڈ دی بیسٹ ایکٹر آر دا بیسٹ رپورٹر آف دا نیشن اب اس کا جب نام پکارا جاتا ہے ممکن ہے وہ یہ توقع ہی نہ رکھتا ہو اور اس کو جب نام پکارا جاتا ہے تو وہ جا کر وہ ایوارڈ وصول کرتا ہے اور اسی لمحے آپ مائک اور کیمرہ لے کر پہنچ جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں مشکور ہوں اپنے فینس کا اور اپنی والدہ کا جس کی دعاؤں سے اتنا کہہ کے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں وہ فکرا مکمل نہیں کر سکتا اور اگر آپ نے اس کے فیس کو کیپچر کر لیا وہ خوشی کے آنسو سامنے آ گئے آپ نے وہ فکرہ مکمل کر دیا اور اس کا میسج بہت دور تک پہنچ گیا اسی طرح اگر ایک شخص کسی حادثے کا شکار ہوا ہے اس کے لفڈ ون یا پیاروں میں سے کچھ لوگ دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھیں ہم تو مسافر تھے ہم کسی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے لیکن اچانک دھماکہ ہوا اور میری بیوی میرے بچے اور میرا بھائی اس حادثے میں اور یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں اور آپ نے اگر وہ آنسو کیپچر کر لیے تو وہ فکرا خود بخود مکمل ہو گیا اس کا غم اس خاموشی کے پیغام نے زیادہ افیکٹو طور پر پیش کیا کہ جائے کہ آپ اس سے فردر کویسچن کر کے سوالات پوچھیں اور اس کے لیے اور اپنے لیے مشکلات پیدا کریں تو اس لیے بعض اوقات سائلنس یا خاموشی بہت بڑا میسج دے دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب ایک رپورٹر کسی فیلڈ میں ہو وہ واکنگ انٹرویو کر رہا ہو وہ موونگ انٹرویو کر رہا ہو وہ گاڑی میں یا کسی وہیکل میں انٹرویو کر رہا ہو وہ آن بورڈ انٹرویو کر رہا ہو وہ سٹ انٹرویو in کر رہا ہو وہ ارینجڈ انٹرویو کر رہا ہو یا وہ اچانک کسی کے آگے مائک کر رہا ہو کسی غم زدہ آدمی کا انٹرویو کر رہا ہو یا کسی انتہائی خوش فرد کے پاس ہو کسی وی آئی پی کے پاس ہو یا واکس پاپ انٹرویو کامن لوگوں کی اوپینین لے رہا ہو تو اس کو ذہنی طور پر الرٹ رہنا چاہیے اور اس سچویشن کو بھاپ کے اپنا انداز اختیار کرنا چاہیے اسی میں اس کی سب سے زیادہ کامیابی ہے اور اب میں آپ کو انٹرویوز کی ایک اور قسم بتاتا ہوں جو بڑی اہم ہے یہ وہ قسم ہے جو ایک نیا رپورٹر یا ان ایکسپیرئنسڈ رپورٹر جس کا تجربہ نہ ہو اس کے لیے بہت مشکل ہے لیکن اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو آپ اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں دیٹ از کالڈ انٹرویوز آف ایکوزڈ اینڈ یعنی ایسے انٹرویو جو ملزمان یا مجرمان کے کیے جائیں ملزم وہ ہوتا ہے جس پر الزام ہو اور مجرم وہ ہے جس نے جرم کیا ہو اس کی سزا ڈکلیئر ہو چکی ہو تو یہ انٹرویوز کو ہم کریمنل انٹرویوز بھی کہتے ہیں ایکوزڈ انٹرویوز بھی کہتے ہیں اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو قوانین اس ملک کے قوانین اور لیگل امپلیکیشنز کا پتا ہو کیونکہ جب آپ ایسے انٹرویوز کرتے ہیں تو اس انٹرویو کے اثرات مقدمے پر بھی پڑھ سکتے ہیں جج کے فیصلے پر بھی پڑھ سکتے ہیں وکلاء کے دلائل پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ملزم اور مجرم کے مستقبل پر بھی پڑھ سکتے ہیں اس لیے دے آر ویری امپورٹینٹ انٹرویوز لیکن انٹرویوز کو کرنے کے لیے آپ کو لیگل امپلیکیشن اور اس کے اثرات کو سامنے رکھ کے قدم اٹھانا ہے کیونکہ بعض اوقات ایسے انٹرویوز آپ کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں آپ کو توہین عدالت میں طلب کیا جا سکتا ہے اور بعض اوقات سزا کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں یا آپ نے جس کا انٹرویو کیا تو اگر آپ نے اس کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ دے دی تو اس کا مخالف گروپ آپ پر مقدمہ دائر کر سکتا ہے کہ آپ نے سبجوڈ میٹر کو جو عدالت میں زیر سماعت ہے آپ نے اس کے کسی ایسے پہلو کو اجاگر کر دیا جس سے کیس کی نوعیت میں فرق پڑ سکتا ہے یا بعض اوقات انتقامی کارروائی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں تو آپ نے جس ملزم کا انٹرویو کر کے اس کو سپورٹ دیا تو اس کے مخالف افراد آپ کو ٹارگٹ کلنگ میں بھی لا سکتے ہیں تو بی کیئر فل ایور یو ہیو ٹو ڈو اینی اسائنمنٹ آف انٹرویوگ اینڈ اکیوز آر اے کریمل پرسن اس کے لیے آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اف یو ریکارڈ سم ون ہوز لیفٹ دا کنٹری بٹ از اسٹل وانٹیڈ ان دنٹری یو شوڈ نوٹ دیٹ وٹ یو براڈ مے پریج ٹرائل یعنی آپ اگر کسی ایسے شخص کا انٹرویو کر رہے ہیں جو ملک سے فرار ہو گیا ہے وہ اشتہاری ہے اور آپ اس کا انٹرویو کر لیتے ہیں تو آپ نے اس کو اس کا پوائنٹ آف ویو پروجیکٹ کر دیا جب آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں تو عدالت آپ کو طلب کر سکتی ہے کہ اس شخص تک آپ کیسے پہنچے آپ کا سورس کیا تھا وہ شخص ایک اشتہاری تھا اس کو انویسٹیگیشن ایجنسیز نہیں ڈھونڈ سکی بعض اوقات انٹیلیجنس ایجنسیز بھی آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں تو پلیز بی کیئر فل آف انٹرویو سچ پرسن اینڈ ٹیک دا سیف گارڈس بفور ڈوئنگ دیٹ ٹائپ آف اسائنمنٹس اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ بھی آپ نوٹ کر لیں دیٹ از اینی انٹرویو ود سم ون وانٹیڈ بائی پولیس انٹ سیلف بی اے کریمنل اوفینس آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک شخص اسی ملک میں موجود ہے اور اس کو انویسٹیگیٹو ایجنسیز یا پولیس ڈھونڈ رہی ہے اور آپ نے اس شخص کا کسی طریقے سے انٹرویو کر لیا تو آپ کے لیے کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں وہ پولیس آفیسرز یا وہ ایجنسیز آپ کو اپروچ کریں گی اور آپ کو کہیں گی کہ آپ بتائیں وہ شخص کہاں ہے جب آپ بتا دیں گے تو وہ شخص اگر پکڑا جائے گا تو وہ آپ کو پولیس کا یا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ایجنٹ سمجھے گا اور وہ ایک اور جرم سرزد کرنے کی کوشش کرے گا کہ کسی طرح آپ کو بھی اپنا ٹارگٹ بنا لے تو بی کیئرفل اسی طرح بعض اوقات انٹرنیشنل ایبسپونڈرز ہوتے ہیں نارکوٹکس میں منشیات کی اسمگلنگ میں لوگ ہوتے ہیں یا منی لانڈرنگ میں ہوتے ہیں یا ایمونیشن کی اسمگلنگ میں انوالو ہوتے ہیں تو رپورٹرس کی ان تک کسی نہ کسی حوالے سے اگر رسائی ہو جائے تو وہ بہت بڑی خبر ڈھونڈ کر لا سکتے ہیں انڈر گراؤنڈ ورلڈ کے لوگ ہوتے ہیں جو زیر زمین سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں سرفیس پہ نہیں پتا ہوتا لیکن بہت بڑے بڑے بلیک میلنگس میں وہ لوگ انوالو ہوتے ہیں اور اگر آپ کیونکہ رپورٹر دنیا کا ہر ڈور کریش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے دوست ہوتے ہیں تعلق دار ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایسے مجرم ایسے فراری ایسے اشتہاری اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے انڈائریکٹ اپروچ کرتے ہیں اور جب آپ ان کے بارے میں کچھ خبریں دیتے ہیں تو آپ بہت مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں آپ ان کے لیے جب انٹرویوز کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ایک نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کسی ملک نے اس کو دہشت گرد قرار دیا ہے لیکن آپ کے ملک میں وہ دہشت گرد کی کارروائی میں شاید نہ تصور کیا جاتا ہو لیکن آپ جب اس کا انٹرویو کرتے ہیں اس کا پوائنٹ آف ویو نمایا کرتے ہیں تو ڈپلومیٹک سورسز سے وہ وطن کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے وہ ملک احتجاج کر سکتا ہے ممکن ہے حکومت کو یا انٹیلیجنس ایجنسیوں کو شاید معلوم نہ ہو کہ وہ شخص کہاں ہے اور انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہوا ہو کہ اس شخص کا ہمارے وطن سے کوئی تعلق نہیں اور ہمیں اس کا کوئی علم نہیں کہاں ہے ہمارے ملک میں ہوگا تو ہم خود پکڑ کے اس کو اس جرم کے مرتکب ہونے کے لیے انٹر معاہدوں کے تحت اس ملک کو حوالے کر دیں گے لیکن جب آپ ایسی کوئی ایکسکلوسیو خبر لاتے ہیں آپ کے لیے وہ بہت غیر معمولی ایکسکلوسیو اور بریکنگ نیوز ہو سکتی ہے لیکن ان دی لارجر نیشنل انٹرسٹ ملک کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ایسی مثالیں آپ کو اگر آپ غور کریں تو مختلف دنیا کے خطوں میں یہ مثالیں ملتی ہیں کچھ مسلم ممالک ان کو فریڈم فائٹرز کہتے ہیں ویسٹرن ممالک ان کو دہشت گرد کہتے ہیں تو یہ جو تقسیم اور تخصیص ہے فریڈم فائٹرز ایک محترم لفظ ہے لیکن ایک دہشت گرد ایک گھناؤنے جرم کی نشاندہی کرتا ہے تو کچھ لوگوں کے لیے وہ فریڈم فائٹر ہیں کچھ کے لیے وہ دہشت گرد ہیں تو آپ اس طرح کے لوگوں کا جب انٹرویو کرتے ہیں تو یہ گلوبل ویلج ہے آپ کی خبر Away چند لمحوں میں ٹارگیٹ لوگوں تک پہنچتی ہے جب پہنچتی ہے تو وہ ان ممالک کی حکومتوں کے لیے مسائل کا سامنا ہوتے ہیں تو بی لائل ٹو یور کنٹری ڈونٹ ٹیک اینی رسک آف ڈسٹریبیوٹنگ یور کنٹری it is not ان the لارجر انٹرسٹ of the nation تو سیف the national نیشنل whenever you are doing any interview who are accused ہو آر کریمنلس لیکن اگر وہ کسی اخلاقی جرم میں ملوث ہیں انہوں نے قتل کیا ہے چوری ڈاکہ کیا ہے بے گنا انسانوں کو مارا ہے کوئی دہشت گردی کی کارروائی کر کے آپ کے وطن کو یا آپ کے عوام کو نقصان پہنچا رہا ہے یا ملکی جان و مال کو نقصان پہنچا رہا ہے تو ایسے لوگوں کی تلاش میں اگر میڈیا مین یا صحافی یا جرنلسٹ یا رپورٹر انٹرویور اگر مدد کر رہا ہے تو یہ نیشنل سروس بھی ہے تو نیشنل سروس قومی مفاد میں آپ ہر سٹیپ اٹھا سکتے ہیں لیکن قومی مفاد کے خلاف کوئی انٹرویو کرتے ہوئے آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ جس ملک کے شہری ہیں اس کے مفادات کو سامنے رکھ کے آپ اسائنمنٹ کریں محض فار دا سیک آف این اسائنمنٹ یا سیک آف بریکنگ اے نیوز اف یو ڈو سم تھنگ اور اس کے بعد آپ اس پروفیشن میں نہ رکھے جائیں نکال دیے جائیں تو اٹ از آلویز بیٹر کہ پروفیشنل پرائڈ کے ساتھ ساتھ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھیں کسی بھی جرم میں ملوث افراد کے انٹرویو کرتے ہوئے آپ کو جن احتیاط کو سامنے رکھنا ہے ان کا تذکرہ کیا ہے لیکن ایک پہلو اس کا اور بھی ہے دیٹ از اف یو وانٹ ٹو ہیو این انٹرویو اگر آپ کسی قیدی کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جیل حکام یا سپرنٹینڈنٹ آف پر انٹیریئر منسٹری وزارت داخلہ یا ہوم منسٹری جس کے کنٹرول میں وہ جیل خانہ ہے یا پرزن ہے وہاں سے آپ پرمیشن لیں اور اگر آپ کو پرمیشن مل جائے تو دین یو ول بی الاؤڈ ٹو گو ان دی جیل اور وہاں جیل میں جا کر آپ اس شخص کا انٹرویو کر سکتے ہیں وہ انٹرویو کیسے کیا جائے گا کس وقت کیا جائے گا اور کتنی دیر تک کیا جائے گا اس کے حوالے سے بعض اوقات پرمیشن دینے والا آپ کو ہدایت دے دیتا ہے یا رائٹنگ میں آپ کو اجازت مل جاتی ہے یا جیل کا سپریٹینڈنٹ آپ کا انتظام کر دیتا ہے وہ اپنے کمرے میں وہ انٹرویو کر لے گا یا جیل کے کسی خاص حصے میں آپ کو بٹھا دے گا اور مقررہ وقت تک آپ انٹرویو کر کے آ جائیں گے لیکن کسی بھی قیدی کا انٹرویو کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ کس جرم میں ملوث ہے اس کی ذہنی کیفیت کیسی ہے اور جیل میں انوائرمنٹ کس نوعیت کی ہے اور انٹرویو کے دوران آپ نے اس کو کوئی ایسا میسج نہیں دینا جس سے وہ رییکٹ کر سکے کیونکہ وہ تو پہلے ہی جرم اس سے سرزد ہو چکا ہے اور وہ اگر آپ اس کو انٹیروگیٹ کرنے کی غرض سے وہاں انٹرویو کر رہے ہیں تو ہی مے ری ایکٹ اس لیے بی کیئر فل وائل انٹرویو اے طرح جیل کے جو قواعد و ضوابط ہیں جو شرائط ہیں جو قیود ہیں ان کا خیال آپ کو رکھنا ہے اس انٹرویو کے دوران اور آپ نے قیدی سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کوئی ایسا کلو نہیں دینا اس کو کوئی ایسی انفارمیشن نہیں دینی یا کوئی لیڈ اس کو ایسی نہیں دینی جو جیل کے قوانین کے خلاف ہو یا انٹرویو کے دوران یا انٹرویو کے بعد آپ نے اس کو کوئی چیز ایسی حوالے نہیں کرنی جسے جیل میں لے جانے پر پابندی ہو آپ اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یقینی طور پر ایک آپ کامیاب انٹرویو کر کے جیل خانے سے واپس آئیں گے اور آپ کو ممکن ہے کوئی اچھی خبر مل جائے اور جو لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنے اس کے ساتھ ساتھ میں انٹرویو کی ایک اور قسم کی طرف بھی آپ کو لے جاتا ہوں جس کا تعلق پریس کانفرنس سے ہے پریس کانفرنس نارملی ایسا ایونٹ ہے جس میں اور میڈیا مین رپورٹر ریڈیو ٹیلی ویژن اخبار اور ایون ویب کے رپورٹرز یا انٹرنیٹ رپورٹنگ کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں اور پرس کانفرنس کی کوریج ایک اجتماعی کوریج کہلاتی ہے لیکن وہ بھی انٹرویو کی ایک قسم ہے اس لیے میں اس کو یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پرس کانفرنس کے دوران بھی مختلف نمائندہ جرنلسٹ اپنے اپنے چینل اخبار یا آرگنائزیشن کے حوالے سے سوالات پوچھتے ہیں اور کچھ لانس جرنلسٹ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں جن کے آبجیکٹو چینل اور اخبارات کی نسبت مختلف ہوتے ہیں تو وہ بھی پریس کانفرنس میں سوالات پوچھتے ہیں اور جب وہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر مائک پر یا ویسے وربلی کوئی کوشچن کرتے ہیں تو وہ بھی ایک کوشچن آنسر سیشن اور انٹرویو کا سا سیشن بن جاتا ہے تو پریس کانفرنس میں انٹرویو کرتے ہوئے آپ کو جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ایک تو یہ کہ اف یو ائزیشن نیوز پیپر آر اے چینل اینڈ یو مائک از ہیونگ اے لوگو آف یور ٹیلیویژن سینٹر تو آپ نے اپنے لوگوں کو نمایاں طور پر ٹیبل پہ رکھنا ہے وی آئی پی کے سامنے کیونکہ جب دوسرے ٹیلیویژن چینلس کے لوگو لگے ہوئے ہوں تو آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے لیکن اس کی پلیسنگ کرتے ہوئے آپ نے کوئی ایسا مظاہرہ نہیں کرنا جس سے بدمزگی پیدا ہو وہاں بھی آپ نے اگر پہلے پہنچ جاتے ہیں تو پہلے رکھ دیں اور بعد میں پہنچتے ہیں تو جس کے لوگوں کو آپ ہلا رہے ہیں تو اس سے اس کی اجازت لے لیں ہی ول اکاموڈیٹ یو کیونکہ کل اس نے بھی آپ سے اکاموڈیشن لینی ہے اسی طرح پریس کانفرنس کے دوران اگر آپ کو آپ کی مرضی کی جگہ نہیں ملتی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کسی بھی ایسے پوائنٹ پہ بیٹھ جائیں جہاں سے لائن آف سائٹ بھی ٹھیک ہو آپ اس شخص کو دیکھ سکیں جو پریس کانفرنس کر رہا ہے اور آپ اپنے کیمرہ اور اپنے انجینئر کو بتا دیں کہ آپ کس جگہ بیٹھے ہیں تاکہ جب آپ نے سوال پوچھنا ہو تو وہ کیمرہ آپ کی طرف لا سکیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انٹرویوز کے حوالے سے اور بھی بہت سی قسمیں ہیں جن کو ہم گاہے گاہے ڈسکس کرتے رہیں گے لیکن یہاں میں ایک اور پہلو کی طرف پھر یاد دہانی کراتا ہوں دیٹ از کالڈ لائیو انٹرویو لائیو انٹرویو کا مطلب ہے کہ وہ انٹرویو براہ راست نشر ہو رہا ہے آپ اس کو ریکارڈ نہیں کر رہے اور آپ کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے جو دکھائیں گے وہی نظر آئے گا آپ اس کو فردر امپروو نہیں کر سکتے اس لیے لائیو انٹرویو کے دوران آپ کو بڑا ہی ایکٹو الرٹ اور پروفیشنلی ساؤنڈ ہونا چاہیے لائیو انٹرویو کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی انٹرویو کی ایک بڑی مشکل یا ڈیفیکلٹ قسم ہے اور چند سیکنڈز میں آپ کو اہم فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ انٹریکشن کے دوران یا سوال پوچھنے یا جواب دینے کے لیے اگر آپ فیلڈ میں خود انٹرویو دے رہے ہیں تو آپ کو چند سیکنڈ میں آپ کو خبر دینی ہوتی ہے اور اگر آپ خود اسٹوڈیو سے یا کسی اور جگہ سے آپ انٹرویو کسی کا کر رہے ہیں تو آپ کو بھی چند سیکنڈ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں میں کیا سوال پوچھوں وائنڈ اپ کیا دوں اور یہ جو بدمزگی کی صورت حال اگر پیدا ہو رہی ہے تو اس سے میں ویورز کو کیسے پیشہ ورانہ انداز میں بچا سکوں اور اپنی پروفیشنل عزت کی بھی تقریم رکھ سکوں یا اگر بات سے بات نکل رہی ہے اور آپ کے پاس وقت کم ہے اور آپ کو فوراً انٹرویو کلوز کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد باقی ٹرانسمیشن جانی ہے اور آپ کو میسج ملتا ہے کہ یو ہیو اونلی تھرٹی تو تیس سیکنڈس میں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ان تیس سیکنڈس میں بولنے والے کو اجازت دیے رکھیں یا طریقے سے اور پروفیشنلی انٹرپٹ کر کے آپ کوئی پندرہ سیکنڈ میں دوسرا سوال پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو تمام کام انتہائی تیزی سے کرنا پڑتا ہے اس لیے آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر ہونے چاہیے کہ کس قسم کے کوشچنز آپ نے پوچھنے ہیں اور بنیادی سوالات جن کے لیے آپ لائیو انٹرویو لے رہے ہیں ان میں سے کوئی سوال رہ نہ جائے اور آپ جو جواب میں باتیں سن رہے ہیں اس کی طرف توجہ رکھنی ہے تاکہ آپ اگلے سوال کا لنک فوراً قائم رکھ سکیں تو لائیو انٹرویو کے لیے یو شوڈ بی ویری کیئرفل الرٹ کس آف تھاٹس اور ویل well پرڈ ہو اور ڈیوریشن کو سامنے رکھ کے آپ فیصلہ کریں اب انٹرویو کے حوالے سے میں آپ کو کچھ چیزیں نوٹ کرانا چاہتا ہوں بریف یور سیلف ریسرچ ریڈ پیبلش مٹیریل پرسنالٹی پروفائل یعنی آپ جس کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں آپ اس کے حوالے سے خوب پڑھیں اس کے بارے میں تحقیق کریں ریسرچ کریں اور اس شخص یا اس سبجیکٹ کے حوالے سے جو چیزیں چھپ چکی ہیں ان کو سکین کریں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو آپ کو انٹرویو کے دوران نئے کوشچن فریم کرنا آسان ہو اینڈ یو شوڈ بی اور اگر ضروری ہو تو جو دستاویزی میٹیریل آپ کے پاس ہو اور آپ اس کو سبسٹینشیٹ کرنا چاہیں یا انٹرویو کے دوران اگر آپ جس شخص کا انٹرویو لے رہے ہیں اس کو یہ بتانا چاہیں کہ آپ نے یہ بات اس کی فلاں کتاب میں پڑھی تو وہ کتاب آپ کے ساتھ ہو اس کا صفحہ نمبر آپ کو یاد ہو اور وہ اس وقت کھولیں اس سے امپیکٹ اچھا جائے گا یا اس کے کسی بیان کا آپ حوالہ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بیان کا تراشا ساتھ لے جائیں اور جب انٹرویو کے دوران اپنی فائل کھولیں اور کہیں کہ آپ اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن کچھ عرصہ پہلے آپ نے اس سے متضاد بات کہی تو پلیز فائی کہ ان میں سے کون سی بات درست ہے اس طرح آپ کا امپیکٹ اور تاثر بہت اچھا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی اس نے پہلے انٹرویو دیا ہے اس انٹرویو کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آج سے ایک سال پہلے اس موضوع پر آپ نے جو انٹرویو دیا تھا اس کا کلپ لایا ہوں لیکن آپ نے ابھی جو بات کہی ہے وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتی تو کائنڈلی وڈ یو لائک ٹو سی دیٹ اگر آپ ایک نظر دیکھ لیں تو اس سے ہمیں بھی کلیئر ہو جائے گا اور عوام کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کا اصل نقطۂ نظر کیا تھا ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ کیا تھا اس کا سیاق و سباق کیا تھا ممکن ہے اس انٹرویو میں سیاق و سباق سے ہٹ کے چیزیں بیان کی گئی ہوں تو وہ شخص جب اس کو کلیریفائی کرتا ہے تو آپ کے انٹرویو کی ریسپیکٹ بڑھ جاتی ہے اس کی پیشہ ورانہ حیثیت بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کے لیے دلچسپی بڑھ جاتی ہے اس لیے آپ نے اپنے آپ کو انٹرویو سے پہلے جتنا بریف کیا ہے جتنا تیار کیا ہے یہ سب چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پوائنٹ بریفنگ کے بعد آپ نے لوکیشن طے کرنی ہے کس جگہ انٹرویو کرنا ہے کیا اس انٹرویو دینے والے نے آپ کے پاس آنا ہے یا آپ نے اس کے پاس جانا ہے یا کسی اور جگہ آپ نے یہ انٹرویو کرنا ہے تو انٹرویو کرنے سے پہلے آپ کو لوکیشن کو طے کرنا ضروری ہے جب آپ کی لوکیشن طے ہو جائے اور آپ انٹرویو کے لیے روانہ ہوں تو اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے جو اکوپمنٹ ساتھ لے کر جانا ہے اگر آپ ریڈیو کے لیے انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ کو اپنا ریکارڈر اور مائک چیک کرنا ہے کہ کیا وہ صحیح فنکشن کر رہا ہے اگر آپ اخبار کے لیے انٹرویو کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے کہ آپ کے پاس پین pen یا پینسل جس سے آپ نے لکھنا ہے ایکسٹرا موجود ہو اور آپ کے پاس اتنے کاغذ موجود ہوں کہ یا پیڈ موجود ہو کہ آپ جب اس کا بیان لکھ رہے ہیں سوال کا جواب لکھ رہے ہیں تو آپ انٹرویو کے دوران اسے روک کے یہ نہ کہیں کہ میں کاغذ مزید مجھے درکار ہیں تو یہ نارمس اچھے نہیں ہوتے اسی طرح اگر آپ ٹیلی ویژن کے لیے انٹرویو کرنے جا رہے ہیں تو چیک یور کیمرہ بار بار اس کو چیک کروائیں کہ اس میں رجسٹریشن وائٹ بیلنس کرنے کی صلاحیت ہے اگر ڈیجیٹل کیمرہ ہے تو اس کی بیٹریز پوری موجود ہیں اس کا ویو فائنڈر اس کا مائک اگر سٹینڈ کی ضرورت ہے تو سٹینڈ ساتھ ہو آپ کا کیمرہ مین ان چیزوں کو چیک کرے آپ کا انجینئر ساؤنڈ کوالٹی کو چیک کرے اور آپ مقررہ وقت سے پہلے وہاں پہنچ جائیں اور اپنا اکوپمنٹ انسٹال کریں اس کے بعد آپ جب اکوپمنٹ آپ نے تیار کر لیا اور اسٹیشن سے آپ انٹرویو کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو ٹرائی ٹو سیک ایڈوائس فروم یور سینئر فائنل ایڈوائس لیں کیونکہ ابتدائی ایڈوائس تو آپ انٹرویو جب لینے جاتے ہیں آپ نے سینئر سے ڈسکس کیا ہوتا ہے لیکن اس عرصے کے دوران اگر کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ آپ انٹرویو کے ارینجمنٹس میں بزی ہیں تو نیوز روم میں اس حوالے سے کوئی نئی بات آگئی ہے یا آپ کے سینئر کے پاس کوئی اور بتانے کو ہے تو چلنے سے پہلے اس سے فائنل بریفنگ لے لیں تاکہ وہ آپ کو گائڈ کر دے اور آپ ایک سکس اسٹوری کے ساتھ انٹرویو میں کامیابی سے آئیں پھر اگر آپ ٹیلیویژن کے لیے انٹرویو لے رہے ہیں تو آپ کو اپنے ڈریس کوڈ کا خیال رکھنا ہے جس نوعیت کا انٹرویو ہے جس قسم کی شخصیت کے پاس اور جس قسم کے ماحول میں آپ جا رہے ہیں اسی قسم کا لباس آپ پہنیں گے اور دین یو اسٹارٹ ٹو ٹریول ٹوڈز دا لوکیشن پلیز وی پنکچل آپ مقررہ وقت پر وہاں پہنچے بلکہ بہتر ہے کہ اگر آپ کو تین بجے کا وقت دیا گیا ہے تو آپ پندرہ منٹ وہاں پہلے پہنچیں تاکہ آپ سامان اتار سکیں اس لوکیشن پہ پہنچ سکیں اور آپ پانچ منٹ پہلے اس شخص کو جو بھی طریقہ کار ہے ایک پیغام بھیج دیں کہ وی آر ہیئر ٹو انٹرویو یو اینڈ وی آر ویٹنگ تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یو آر آن کمٹمنٹ یو آر پنکچل اینڈ یو آر دیئر اگر آپ لیٹ ہیں تو ممکن ہے وہ آپ کو کہے کہ آپ کے لیے میں نے آدھا گھنٹہ اسپیئر کیا تھا لیکن آپ پندرہ منٹ لیٹ ہیں تو سوری آئی کین گیو یو اونلی ففٹین منٹ دیٹ کہ آپ سارے سوال نہیں پوچھ سکیں گے اور آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا تو اس لیے بی پنکچل ان لائف اینڈ اسپیشلی وین یو آر ہیونگ این کمٹمنٹ اینڈ اپائنٹمنٹ ٹو سیک این انٹرویو ود پرسن بی آن ٹائم اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو بھی آپ سامنے رکھیں کہ جب آپ انٹرویو شروع کریں تو بی فرینڈلی اور ایک ایسا ایٹماسفیئر اور محول بنائیں کہ جس میں ٹینشن نہ ہو جس میں ایگریسو اپروچ نہ ہو بلکہ ایک دوستانہ محول ہو اس قسم کے محول میں جب آپ گفتگو کریں گے تو آپ کو بڑی آسانی رہے گی بات چیت کرنے میں اور ساتھ ساتھ دوسرا شخص جو آپ کو انٹرویو دے رہا ہے وہ بھی فرینڈلی فیل کرے گا اور وہ زیادہ اچھی خبریں آپ کو دے سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو کوشچنز ہیں وہ ٹو دی پوائنٹ ہونے چاہیے سوالات آپ اس طرح پوچھیں کہ اگلے کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ انٹرویو کی جو انر لائن ہے یا جو مقصد ہے آپ اس سے ہٹ رہے ہیں اس سے آپ کو خبر حاصل کرنے میں بڑی مشکل ہوگی اور جو کوشچنز آپ کے ہیں ان کی ترتیب ایسے رکھیں کہ ایک وقت میں ایک ہی سوال پوچھیں ایسا نہ ہو کہ آپ دو سوال ایک دم کر دیں اس طرح سے جواب آپ کو درست نہیں ملیں گے تو پلیز نوٹ ون کو ایٹ ون ٹائم آف دی کف کوشچن بھی آپ پوچھ سکتے ہیں آف دی کف ان کو کہتے ہیں جو آپ نے پہلے پلان نہیں کیے ہوئے لیکن ایک سوال کے جواب میں آپ کو کچھ ایسی انفارمیشن انٹرویو دینے والا فراہم کرتا ہے کہ اس سے کئی سوالات ابھرتے ہیں کوشچن مارک ہوتے ہیں تشنگی رہ جاتی ہے وہ چیز کمپلیٹ نہیں ہوتی وہ آپ کے سوال کے جواب میں اتنی اہم بات کر رہا ہوتا ہے اس کی وضاحت ضرورت ہوتی ہے تو آپ سپلیمنٹری آف دی کف کو فورن پوچھ لیں اور اگر آپ کے کسی سوال کے جواب میں انٹرویو دینے والا اوائڈ کر رہا ہو اور وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے رہا ہو تو یو ہیو اے رائٹ ٹو آسک دیٹ کو اگین بٹ فریم دی کوشچن ان اے مینر کہ اس سے اس کو یوں نہ لگے کہ آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں یو آر اوائڈنگ مائی آپ اس طرح پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی جو بات کہی ہے وہ بہت اہم ہے لیکن اس کی مزید وضاحت اگر ہو جائے تو یہ معاملہ سمجھ آ جائے گا تو پلیز یہ پہلو بھی بتا دیجئے وہ پہلو کیا ہے وہ پہلو وہی ہے جس کو وہ ایوائڈ کر رہا تھا اور اگر وہ پھر بھی اوائڈ کرے تو آپ اس ایشو کو چھوڑ دیں کسی اور سوال سے جب اس پوائنٹ کا لنک بنے تو آپ خاموشی سے وہ الفاظ وہاں ڈال دیں تو ممکن ہے کیونکہ انسان کی نفسیات ہے کہ جب وہ کوئی چیز چھپا رہا ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد کسی اور ریلیشن میں وہ چیز سامنے آتی ہے تو اس کے اندر سے کچھ الفاظ ایسے نکل آتے ہیں جس کے تحت آپ کو آگے بڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اور خبر مل جاتی ہے ان پوائنٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو انٹرویو کی اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی میں کچھ بتانا چاہتا ہوں اسٹریٹجی حکمت عملی کو کہتے ہیں حکمت عملی جیسا کہ اس کے لفظ حکمت سے ظاہر ہے یعنی دانش اور سوچ سمجھ کے بعد آپ نے ایک ایسا طریقہ کار وضع کرنا ہے کہ آپ اپنا ہدف حاصل کر سکیں مقصد حاصل کر سکیں حکمت عملی اس نوعیت کی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اس چیز کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے کن اسٹیپس کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے اگر ایک سچویشن ہے تو آپ یہ طریقہ کار اختیار کریں گے اگر سچویشن آل ٹوگیدر تبدیل ہو جاتی ہے تو آپ دوسرا طریقہ اختیار کریں گے اور اس طریقے اختیار کرنے کا مقصد الٹیمیٹ یہ ہوگا کہ آپ اپنا مقررہ ہدف یا منزل حاصل کر لیں تو انٹرویو کی اسٹریٹجی بڑی سمپل ہے کامن سینس پر مبنی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا ہدف اور منزل اور انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ایسے سٹیپس اٹھانے ہیں کہ آپ منزل سے قریب تر پہنچ جائیں اس کا پہلا طریقہ کار یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جب انٹرویو شروع کریں تو ایک دم مشکل یا افینسو کوشچنس مت کریں اگر آپ نارمل انٹرویو کر رہے ہیں اگر آپ کا انٹرویو نارمل نہیں ہے تو آپ کی حکمت عملی ڈفرینٹ ہوگی اگر نارمل انٹرویو ہے تو آپ کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ آپ آسان سوال پہلے پوچھیں تاکہ انٹرویو دینے والا آرام اطمینان اور فرینڈلی ماحول میں آپ سے گفتگو کا آغاز کر سکے اور جتنے سمپل کوشچنس ہیں وہ ایک دم آپ نہ کر دیں ان میں سے کچھ کو بچا کر رکھیں تاکہ جب درمیان میں ایسی صورت حال پیدا ہو کہ انٹرویو دینے والا ایزی محسوس نہ کر رہا ہو تو اس کو بریت یا وقفہ دینے کے لیے آپ سمپل سوالات پوچھ لیں اسی طرح کوشچن میں دلچسپی کا انسر ضرور موجود ہو کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کا آپ انٹرویو لے رہے ہیں وہ سیلیبریٹی ہے وہ پالیٹیشین ہے یا وہ ہزاروں نہیں تو انٹرویوز دے چکا ہے اور بہت سی چیزیں اس سے پوچھی جا چکی ہیں اگر آپ ریپیٹیو کوشچنس کریں گے تو انٹرویو دینے والا بھی انجوائے نہیں کرے گا اور انٹرویو سننے والے بھی آپ سے متاثر نہیں ہوں گے تو آپ معلوم کریں کہ اس نے کس کس نوعیت کے جوابات کس کس سوال کے حوالے سے دیے کوئی نئی طرح کوئی نئی دلچسپی ان میں ڈھونڈیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کچھ نہ کچھ نئی بات نکالیں گے اور انٹرویو شروع کیا جائے گا یو شوڈ نو واٹ از دی آبجیکٹو اینڈ یا گولز مقصد یا کئی مقصد آپ کے انٹرویو کے ہیں اینڈ آلسو فوکس آن کو بیسک نالج آف سبجیکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے یور اگنورینس کریڈیبلٹی ریسکی آپ جب سوال پوچھیں تو آپ کو اس کا صحیح علم ہونا چاہیے انٹرویو والا اگر آپ سے پہلے سوالات مانگے تو آپ سوالات بے شک اس کو دے دیں اور بعد میں آپ اس سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وہ کوئی اسپیسیفک کو پوچھوانا چاہتا ہے تو وہ بھی آپ ضرور اس سے پوچھیں تاکہ وہ ایزی محسوس کرے کٹ اوے کوشچن بھی آپ ریکارڈ کریں بعد میں تاکہ آپ کو ایڈیٹنگ میں آسانی ہو اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجی کے حوالے سے میں ایک اور نقطہ آپ کو کہوں گا کہ پلیز ٹیک کیئر لسن پراپرلی تاکہ آپ یہ تاثر نہ دیں کہ آپ اس کا جواب نہیں سن رہے ہیں اس سے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے غرضے کے انٹرویو کے حوالے سے بہت سے ابھی پہلو تشنا ہیں جن کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں کور کریں گے فی الحال آپ انٹرویو کی ان اقسام ان کے طریقے کار ان کی حکمت عملی کو یاد رکھیں اور انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے سرور منیر راؤ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ